جس تن لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر جیسے گزشتہ صورتوں میں آپ نے قیامت کا ذکر پڑا سورت النبا سور قیامت ہے یوم تو اب فرما رہے کل ہر یہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے بلکہ ہر کل ہرگز ایسا نہیں اصل بات کیا ہے کتاب کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز اس سے مراد نامہ ہے مانا گنہ گار گناہ گار تو گنہ گار دو قسم پر ہے گنہ گار دو قسم پر ہے ایک مومن گنہ گار ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں گنا ہو جاتا ہے اور دوسرے قسم کے کنہدار جو بالکل اللہ کو ہی نہیں مانتے اللہ کے قانون کو نہیں مانتے دار دھو کے سمتر لفی سجین سجین عربی میں قید خانے کو کہتے ہیں قید خانہ قید خانے کو سجین کہتے ہیں سجین سجین اس لیے کہتے ہیں کو کہ اس میں کیا ہوتی تنگی ہوتی ہے تنگی دوسرا اس کا है ہے پستی سجین کا دوسرا माना ہے پستی نیچے ہونا سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے اس کا نام سجین ہے حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی حاضری علیین یا سجین میں ہوتی ہے اگر نیک روح ہو ہے تو وہ علی میں جاتی ہے اگر بدکار روح ہے کافر ہے منافق ہے تو اس کی روح سجین میں جاتی ہے تو یہ جو بدکار لوگ ہے فجار کا اعمال نامہ لفی جین وہ البتہ جین میں ہے جی ہے میں. اس کے بعد فرمایا وما ما آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے خود ہی اللہ رب فرمایا کہ کیا ہے؟ کتاب مرحوم ایک لکھا ہوا دفتر ہے ایک لکھا ہوا دفتر ہے لکھی ہوئی کتاب ہے لکھی ہوئی کتاب ہے ہےلاکت ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا وائل متن مطلب ہلاکت بربادی وائل ہلاكت ہے یوم اس دن نیلم جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے اور جھٹلانے والے کون ہیں اللہ دینا جو جھٹلاتے ہیں بیوم جزار کے دن کو قیامت کے دن کے انکار کرتے ہیں اللہ دینیم جٹ لانے والے کون ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اماؤں تیبو بی حقیقت کیا ہے حقیقت اما یو کی قیقت کیا ہے انصاف جزا کے دن کو نہیں جھٹلاتے الا جاتے ہمایوں کا اور نہیں جھٹلاتے بھی اس قیامت کے دن کو الا مگر کل نما دن ہر زیادتی کرنے والا ما دن زیادتی کرنے والا اور اورنہگار یعنی دیامت کے دن کو جھٹلانے والے وہی لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں تلا تلا جب تلاوت کی جاتی ہے علیہ ان پر آیاتنا ہماری آیات ہماری جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے انہیں سنائی جاتی ہے قول تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اولین کمانا پہلے لوگوں کی اثاطر کمانا کہانیاں جب ہماری آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں حالانکہ یہ کہانیاں کہاں سے ہے ایک طرف تو عقیرے کی بات چیت کا ذکر ہے کہ اپنے عقیرے کو ٹھیک کر لو اللہ کو ایک مان لو اللہ شریک ہے اور دوسری طرف قیامت کا بیان ہے کہ انسان اپنی فکر کہ انسان کو اپنی فکر پاک رکھنی چاہیے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کا ذہن روح دل پاک رہے شرک اور کفر سے پاک رہے اور اللہ رب العزت نے جو پہلے لوگوں کے حالات سنائے ہیں جو قصے سنائے ہیں سنائے ہیں نقص علی ہم آپ کو بہترین قصے سناتے ہیں کیوں سناتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے لیکن عقل رکھنے والوں کے لیے ہے یہ کفار یہ مشرقین سے کام نہیں لیتے ان کے لیے بہت بڑا یہ ہر کس سے کہانیاں نہیں ہے بل بلکہ ران الوہم ران کمانا زنگ اللہ قروبہ ان کے دلوں پر زنگ ہے یہ کسی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان کفار اور مشرقین کے دلوں پر زنگ ہے ما کانو یک سبون جو کچھ انہوں نے کمایا ما جو کچھ کانو یک سبون جو کچھ انہوں نے کمایا یعنی ان لوگوں کے دلوں کے اوپر زنگ ہے جس زنگ کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کو جاتے ہیں قیامت کو, ہیں حق کی بات کو قبول نہیں کرتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب پہلی بار تو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاح نقطہ پڑ جاتا ہے دھوبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے تو بانا کرے معافی نہ مانگے دوسرے گناہ کا ارتقاب کرے تو سیاح نقطہ بڑھ جاتا ہے اس طرح گناہ کرتے کرتے کرتے اس کا دل سیاح ہو جاتا ہے تو اسی کو اللہ رب العزت نے تعبیر کیا ہے بلغان کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے کسی کو اللہ رب العزت نے بقرہ میں فرمایا ختم اللہ علی ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے محرے لگ گئی ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ كُلِّ قَلْبِ مُؤْمِنٍ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واضح ہوتا ہے یہ انسان مومن کا دل انسان کو برائی سے منع کرتا ہے لیکن جب انسان کا دل گناہوں میں ملوث ہو جائے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے جس طرح اگر لوہا کسی نمی والی جگہ پر پڑا ہو جہاں پر نمی ہو تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل رب بے شک یہ لوگ آر رب اپنے رب سے یوم اس دن لمحون چوپے چھپتے ہوئے پھریں گے حجاب میں رکھے جائیں گے حجاب میں رکھے جائیں گے کل خبردار بے شک یہ لوگ اور رب المحن اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے یہ سب سے بڑی سزا ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور کفار اور کفار مشرقین اس دیدار سے محروم رہیں گے تو گویا کہ یہ پردے میں رکھے جائیں گے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم اپنے مالک کو ایک نگاہ ایک نگاہ دیکھ لیتے ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی ثم انہم لصال الجحیم پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ثم انہم لصال الجحیم یہ یصلونہا یوم الدین پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ثم انہم لصال الجحیم پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ تمام مسائط اور تکالیف کا گھر ہے ان سے کہا جائے گا ہای ہے وہ، تم جس کا تم انکار کرتے تھے. یہ وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے یہ وہی دو زخ ہے یہ وہی वही ہے جس کا تم انکار کرتے تھے یہاں تک اللہ رب العزت نے فجار کا حال بیان کیا کہ فجار کی حالت کیا ہوگی یہ حالت ہوگی جو آپ نے سن لی اللہ رب العزت ہم سب کو فجار اور بدکاری سے بچائے گناہوں والی زندگی سے بچائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے اللہ رب العزت جنتیوں کا ذکر کریں گے اللہ رب العزت سے انشاء اللہ کل پڑھیں گے کوئی جی. بات سمجھ نہ آئی ہو کوئی ترجمہ کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو پوچھ سکتے ہیں جی